فَوَمَا مَسَّعَتُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بُوِئِسَتْ وَمَسَّعَتْ كَاتَيْن أَمَّا بَابُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْمُحْدَثَاتِ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ كُلُّ بدعة كل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم طفل قرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منزل منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب عذا نتنا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 والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وانبكنا فيها من كل زوج بير تبصرة وذكرى لكل عبد منير ونزلنا من السماء ماء مباة فانبكنا بجنات وحب الحصير قال الله تبا نتعالى في مقام الآخر جاء أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق منصحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبير وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مغزار على صفر أو جاء أعد منكم من الغائت من الغائت أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فطيما صعيدا طيبا فانسعوا بهجوبكم وأيديكم ما يريد الله ليدعال عليكم من حرد ولكن ولكن يريد بيطهركم وليتم نعمة عليكم لعلكم تشترون غنج بخش فائزا لنها فقط ذات الله غنج بخش فائزا لنها فقط ذات الله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 مشکل کو میری حل کرو مشکل خوشا اللہ بے بات تم فری بھی اللہ حمد صنا اللہ سبحان وطالعہ کے لیے بے شمار سلاۃ وسلام نبی کانات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باب پر اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان رضبان لال مجمعین آئنا محدثین اور یا رحمان السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن علی فرقان حمید میں چھٹا بارہ سورت مائتا اور اس کی آیت نمبر چھ میں اشار فرماتے ہیں یادین آ منو اے ایمان والوں جو اللہ کا ایمان رکھتے ہیں ازا تم تم الاسلام جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو فخصو رجوحکوں اپنے چہروں کو دھو لو وہ عیدیہ کو اپنے ہاتھوں کو کونوں تک دھو لو وف صاحب اور اپنے سروں کا مسا کرو وہ ارجنا کو اور تفنوں تک اپنے پیر بھی دھو اس عت مبارکہ میں اللہ سبحانہ مطالعہ نے ایمان والوں کو تہارت اور پاتیزگی کے طریقے بتائے نبی اکانات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے اس کی وضاحت کی قرآن تھیوریکل کا احکام دیتا ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل موجود ہے اب مجید فرقان حمید کے علاوہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہمیں قرآن ہی کافی ہے لغت سے عربی ادب سے ہم قرآن کا مفہوم سمجھ لیں گے تو ان لوگوں کو بڑا دھوکہ لگا اگر ایسا ہی ہوتا اللہ صبح مالیٰ کون کہتے ہیں قرآن وجید فرقان حمید کے ایک ایک ماسٹر کافی ہر فخص کے پاس پہنچ جاتا اللہ کو اپنا رسول بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اللہ نے قرآن بھیجا صاحب قرآن بھی بھیجا قرآن بھیجا قرآن سمجھانے والا نبی بھی ساتھ بھیجا اب اگر نبی اکانات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا مفہوم نہیں سمجھنا تو پھر قرآن میں تو اللہ رزد حکمت دے رہے ہیں کہ آئی مان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو اپنے ہاتھوں کو کوہیاں تک دھو لو اپنے سروں کا مسا کرو اور اپنے پیروں کو اللہ اکبر قسموں تک ان کو بھی مسا کر لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں اس کے بعد گلی ہے ناک میں پانی ہے چہرے کا دھونا ہے اور پھر ہاتھوں کو پوچھوں تک دھونا ہے پھر سر کا مسا ہے اور پیروں کو دھونا ہے اس کا مسا ہے سوائے اس صورت کے کہ موزے یا جرا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہاتھ دھونے قرآن میں اللہ تبارا فرمایا کہ سب سے پہلے چہرہ دھونا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت کی کہ اس کو اس طرح سے تم نے اس پر عمل کرنا ہے اور ایک مسلمان کے لیے نبی اکانات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی تشریف ایمان کے قابل ہے نہ کہ کسی اور شخص نے بتائی تشریف اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر ایمان لام اللہ زم اس کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آئے گا چونکہ قرآن صاحب قرآن پر نازل ہوا اور صاحب قرآن نے یہ سمجھانا ہے کہ اس قرآن کی اس آپ کا کیا مطلب کیا روزوں اور عمل کس طرح ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتا تہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا تہارت کہاں سے شروع ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضاء حاضر سے فضائے حاضر سے پاکیزی کا عمل شروع ہوتا ہے فضائے حاضر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے لوگوں نے اپنے طور پر استنجا کی انانوے صنعتیں نکال لی ہیں جنتے جنتے انتشار نکل جائیں کہ کوئی صنت رہا تو نہیں, کر نہیں کرتی حالانکہ اگر ان کو دیکھا جائے وہ سن سنتے کم اور اپنے طور پر احتیاطی تدابیر اور آواز زیادہ ہے مثلاً بانس سے استنجا نہیں کرنا کون بیوقوف ہے جو بانس سے استنجا کرے گا اب یہ بھی اس سنت میں شامل ہے سردیوں میں استنجے کا اور طریقہ یہ گرمی میں اور ہے اور دیں ہاتھ کی ہتھیلی سے استنجا کریں مرد ہاتھ کی انگلیوں سے استنجا کریں یہ اپنے طور پر طریقے بتائے اللہ کے نبی سزم یہ طریقہ نہیں بتائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو کے اوپر سے کوئی ڈالیں گے تو پھر اسی طرح کام ہوگا لوگوں تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اللہ اکبر کہ فرمایا وضو کے بغیر نماز اللہ قبول نہیں کرتا اور وضو سے پہلے کیا ہے قزائے حاجت کی ضرورت ہے تو وہ استقاب اور اگر قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تو پھر استقاعد کی اس کی ضرورت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استنجا کے لیے لوگوں سے دور نکل جاتا ہے پبلک مقام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص قزائے حادت کے لیے بیٹھتا ہے سایہ دار درخت کے نیچے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر مسافر آتے جاتے ہوں راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص راستہ یا کسی درخت کے نیچے حاج کے لیے اس جگہ کو استعمال کرتا ہے اللہ کے اس پر لانا مضمون ہے وہ شخص جو اللہ حکمر ان جگہوں کو پبلک مقامات مطلب کو نجازت کے لیے استعمال ہے مسافر ہے سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اس نے درخت کے نیچے سائے میں بیٹھنا ہے وہاں پر کسی نے ملوم کام کر رکھا ہے وہ کیسے وہاں پر اس میں بیٹھ بیٹھے ہے راستے میں ایک لوگ سفر کر رہے ہیں کسی کا پیر گزی سے لدڑ گیا اللہ حک پر یہ لانت والا کام جس شخص نے کیا اور وہ قلو ہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لانچ کی تو قبل کے مقام کو استنجا کے لیے ان کاموں کے لیے استعمال نہیں کر یہ دیکھ کے جا بھی رہا ہے اور استنجا بھی اللہ حک پر ڈھیلے سے ہوتا جا رہا ہے نام امید تک سفر کرتے جا رہے ہیں یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب نے فرمایا زمین نرم تلاش کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ سلطع نے فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے قبر کا آزار ہوگا جو فخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تو اس کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے کیا بہترین طریقہ ہے کہ نرم پٹی والی جگہ ہو تاکہ وہاں پر چھینٹے رواس کپڑوں پر کہ پیروں کے اوپر پڑنے کا خدشہ ختم ہو جائے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسراب الارض کے جو رہائش گاہیں ہیں مکوڑوں کے کھوٹ وغیرہ یہ جگہ جو ہے ان کو پاس کرنے سے منع کیا کیوں وجہ اس کی یہ ہے وہاں پر جب پانی پہنچے گا وہ ہزاروں کی تعداد میں باہر نکلیں گے یا انسان کے لیے سکورٹی کے مسائل بڑھیں گے کوئی زہریلی چیز بچھو سانپ وغیرہ بھی اس میں ہو سکتا ہے تو اس لیے اللہ کے نبی سلطنس کی سنت پر عمل اجر و ثواب بھی ہے انسان کا تحفظ بھی اس کے اور سراسر حکمت حکمت ہے اللہ کے نبی سلطنس نے فرمایا تین ڈھیلوں سے کم استنجا نہیں کرنا کم از کم تین ڈھیلے استنجے میں استعمال کرنا ڈھیلا اٹھانے کا طریقہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ سلطالس نے فرمایا کوئلے گوبر خشک گوبر ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا فرمایا ہڈی تمہارے جھی بھائیوں کی خوراک ہے اور گوبر خشک جو ہے ان کے جانوروں کی خوراک ہے لہٰذا تم ان کو استعمال کرنا مٹی کا ڈھیلہ اللہ یا پتھر اللہ کے نبی صلّ بسم اللہ پڑھ کے مٹی کے ڈھیلے کو اٹھاتے اور اس کو تین دفعہ جھاڑتے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے نیچے کوئی سانپ بچھو کوئی زہریلی چیز وہاں پر موجود ہو تو جھاڑنے سے کیا ہوگا وہ چیز دور ہو جائے گی بسم اللہ پڑھنے سے یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے ذکر سے رک جائے گا کیونکہ ہر چیز کائنات میں اللہ کی تصویر پیار کرتی ہے وہ اللہ کے ذکر سے رک جائے تو بسم اللہ پڑھیں گے تین ڈھیلے اٹھائیں بسم اللہ پڑھ کے بڑا ڈیٹا ہے اس پہ ٹکڑے کر کے چیزیں سرکار نے پہنچا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول کے اندر پہنچ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے چھت کے اوپر جہاں چار دیواری بنی ہوئی ہے وہاں پر دو کچی مٹی کی اینٹیں رکھ کے وہاں پر بھی اوڑھ کے اندر خزا حاجت کے لیے بیٹھتے حدیث کے اندر ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے خدا میدان ہے تو وہاں پر کسی دیوار کی اور جب کسی پتھر کی اور اوڑ کسی جھاڑی کی اور لیتے اور جب بیٹھنے کے قریب ہوتے اس وقت اپنے کپڑوں کو اکٹھا کرتے تاکہ دور سے اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہو تو نظر نہ پڑے یہ طریقہ بتایا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم قضا حاجت والی جگہ میں داخل ہونے سے پہلے باہر کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ الگ الفصیب الخبائش کہ اللہ کا نام لے کر کہ اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں خبیص جنوں اور جنوں سے یہ جن کو آسب ہوتا ہے دورے ہوتے ہیں اکثر وہ کیا کہتے ہیں جی جناب یہ ان کے موکل اور جنات بولے ہیں انہوں نے کہا جی اس نے فلاح جواب قبرستان میں پیشاب کیا تھا اس نے فلاں درخت کے نیچے پیشاب کیا تھا ہمارا وہاں پر بسیرا تھا اس لیے ہم اس کو سزا دیں گے تو اللہ کے نبی سب کا سر نے پہلے ہی احتیاطی تدابیر بتا دی کہ اللہ کی پناہ پکڑ لو قبیض جنات اور جنگیوں سے کیونکہ وہ جدید شیادین کے ہیں اس لیے وہاں پر داخل ہونے سے پہلے نجاست بدبو گندی والی جگہ پر داخل ہونے سے پہلے اللہ بھی پڑھا دے اور یہ جی دعا داردار کھڑے ہو کر پڑھنی ہے اندر جا کر نہیں پڑھنی جگہ میں داخل کر باہر کھڑے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایاں پیر اندر داخل کرتے خزائے حجت کے لیے جب اس جگہ کو استعمال کرتے اب چاہے چاہے دیوالی کے اندر وہ جگہ ہے یا باہر کوئی جگہ ہے تو بائیں پیر اندر داخل کرتے باہر نکلتے وہ جائے پار نکالتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کے قریب ہوتے ہیں تو کپڑے کو اکٹھا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا فرمایا بائیں ہاتھ کو استنجا کے لیے استعمال کرو فضائے حادت کے دوران رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنے سے منع کیا ٹھیک آئے تو الحمدللہ نہیں کہہ سکتا اور اگر باہر سے گزرتے ہوئے کوئی شخص کو ٹھیک آئی ہے تو یہ اس نے الحمدللہ کہا ہے تو یہ جواب یا رحمت اللہ نہیں کہے گا باہر سے کوئی گزرا سلام کیا تو جواب نہیں دے گا ازان لیا تو ازان کا جواب نہیں دے گا یعنی اندر خزائے حادت کے لیے بیٹھتے ہوئے یہ کوئی بات کرنے کی اس کو اجازت نہیں چل جائے کہ میچ کی کمنٹری میں لگا رہے یا فون کال سنتا رہے کہ چلو بیٹھے تو آئے تو وہ فون بھی اٹینڈ کر لیں یہ میسج ایک کرتا رہے چیک کرتا رہے اللہ اکر تو وہ جگہ اللہ اکبر شیازین کے دیرے اور ایسی جگہ ہیں وہاں پر تو جائے اور کون جگہ کو استعمال کر کے باہر آئے وہ انجوائمنٹ کی جگہ نہیں ہے یہ جاپانوں نے اتنے خوبصورت ٹوائلٹ بنائے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹینشن اور ڈپریشن ہماری دور ہوتی ہے باتھ کے اندر ٹوائلٹوں کے اندر تو اتنے خوبصورت بناتے ہیں کہ بس یہاں پر کوئی ٹینشن نہیں ان کو مست کر کے اللہ پر سکون کا اطمینان کا چونکہ تجربہ نہیں اس وجہ سے انہوں نے باتھ کو اللہ پر فری ٹینشن فری زور قرار دے دیے ہیں یہ ٹینشن سے پاؤ دلا کے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خزائے حاجت کے لیے قبلا کی طرف منہ کرنے سے منع قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے بھی منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلہ کی طرف اگر کھلا میدان ہے تو پھر پیٹھ بھی نہیں کر سکتے لیکن اگر اوک ہے چار دیواری ہے پور ایریا ہے تو پھر اس باؤنڈری کے اندر پیٹھ کرنے کی اجازت ہے جس طرح کے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ حکی صلح اللہ علیہ وسلم قزا حادت کے لیے بیٹھے تھے تو ایک صحابی جو چھوٹی عمر کے تھے وہ ایسے عمر چڑھے اتفاق ہیں ان کی نظر پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کبلا کی طرف آپ کی پیڑ تھی اور دوسری سائڈ پر آپ کا رخ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تضائے حادت کے دوران اگر قبر ایریا ہے باؤنڈری ہے دیوار ہے تو پھر پیڑ کی اجازت ہے کبلا کی طرف لیکن منہ کرنے کی رخ کرنے کی اجازت پورن ایریے میں بھی نہیں چار بیماری کے اندر بھی بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کی اجازت نہیں قضاء حاجت کے دوران تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بائیں ہاتھ سے حاجہ کرے آج کی اس میں بہترین طریقہ یہ ہے چونکہ اللہ صاحب کو پسند کرتا ہے کہ قضاء حاجت کے لیے باتھ روم میں جانے سے پہلے یا ٹائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے جب دعا پڑی ہے اندر داخل ہوئے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے ٹوٹی کو اور لوٹے کو دھو لے کہ کوئی پتا نہیں آپ سے پہلے جس نے استعمال کیا ہے اس نے ہو سکتا ہے دار ہاتھ مسئلہ استعمال کیا ہو ہو سکتا ہے احتیاط نہ رکھی ہو اور گند کی نجازت لوٹے کو لگی اور ٹوٹی کو لگی ہو لہٰذا بہتر یہ ہے چونکہ اللہ پاک ہے پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اور وبا کی بستی والوں کی تعریف ہی قرآن میں اللہ قدر نے اسی وجہ سے کی جو آیت نازر کی اللہ تبادر نے کہ وہ اللہ تباہ وہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو پاکیزگی کو تہارت کو پسند کرتے ہیں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرمایا خبا کے بستی والے تم کون سا ایسا عمل کرتے ہوئے اللہ نے تمہارے بارے میں قرآن میں آیت نازل کی تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں استدے کے لیے ساتھ ہی پانی بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ ڈبل تہارت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی سار میں آیت نازل کی تو معلوم ہوا کہ اللہ کو پاکیزگی پسند ہے اس لیے ٹوٹی کو دھو لیا جائے لوٹے کو دھو لیا جائے اور اس جگہ پر اللہ اکبر فرش پر ایک دو, دو لوٹے اگر بہا دیے جائیں کہ پہلے سے اگر کوئی وہاں پر سمائل وغیرہ موجود ہے تو وہ صاف ہو جائے تو جگہ صاف کر کے وہاں پر بیٹھے اور جب فارغ ہو کر نکلیں تو جگہ کو صاف کر کے وہاں پر نکلے تو یہ ایک پاکیزگی والا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ طہارت ایمان کا حصہ ہے یہ ہے اصل پاکیزگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے جب جگہ سے باہر آتے دائر دائر باہر رکھتے اور حفران رکھا یہ الفاظ اللہ کے نبی ص اللہ وسلم کہ اللہ جتنی دیر میں اب قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہوں تیرا ذکر نہیں کر سکا کسی نے سلام کیا میں نے جواب نہیں دیا ازان ہوئی ہے میں نے جواب نہیں دیا ازان کے بعد کے دعاسکاتے وہ میں نے نہیں کیے چھینک آئی ہے میں نے الحمد للہ نے کہا کوئی چھینک آیا الحمد للہ کہا میں نے جرمۃ اللہ کہا اللہ تیرا ذکر نہیں کر سکا اس نے حفران رکھا اللہ جو حق تو جب بخشش آئے گی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت وہاں پر بور سے رکا تو انشاءاللہ اس کو سب چیزوں کے عجب سوار بھی مل جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مریض جب بیماری کی حالت میں نیکیوں سے رک جاتا ہے یعنی جب صحت مند تھا جو نیکیاں کرتا تھا کسی مریض کی عادت کے لیے جاتا جمالے میں جاتا کوئی صفائی ستھرائی کرتا کسی کا کام کرتا اللہ پر نوازل کا اہتمام کرتا تلاوت کرتا بیماری کی وجہ سے وہ نکاح نہیں کر سکا صرف فرض رواج تک ہی وہ لیٹ کر یا بیٹھ کر یا شہر سے کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سرداسن فرمایا مریض جب بیماری کی وجہ سے نیک کاموں سے رک گیا ہے اللہ جب تک یہ بیمار ہے اس کے نیک کاموں کا سواب جاری کر کرنا اس کو اسی طرح ثواب ملتا رہے گا جس طرح اس کے پہلے کے معاملات کی بیمار ہو گئے کیونکہ اللہ کے حکم سے وہ اب مطلب بیماری آئی ہے اللہ کے حکم سے وہ رکا تو ان شاء اللہ خزا حدت کے لیے جو بیٹھا ہے اللہ کا جو ذکر اسکار وہ نہیں کر سکا تو انشاءاللہ اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت یہ خموچ ہو کر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہانے والی جگہ پر حسن والی جگہ پر پشاب نہیں کرنا یعنی کہ ہیں چلو جی چھوٹا پشاب بھی ہے نا جی چلو جی جگہ پانی میں ہاں وہ جگہ علیحدہ ہے اسی طرح برتن دھونے کے لیے کچھ جگہ ہے یہ بھی جگہ پیشاب کے لیے نہیں پیشاب کے لیے علیحدہ جگہ علیحدہ لوٹا علیحدہ سسٹم انسار اور اس کے لیے علیحدہ ہے اب تو اللہ نے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے مسلم لوٹا ہے تو دائیں ہاتھ سے لوٹا پکڑیں بائیں ہاتھ سے استنجا کریں مٹی کا ڈھیلا ہے تو بائیں ہاتھ سے ڈھیلے کو استعمال کرنا ہے اس کے بعد پانی کا استعمال کرنا ہے تو وہ بھی بائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کریں دائیں ہاتھ کھانے پینے لینے دینے سوام مسافیہ ذکر اذکار یہ تصویر ہیں یہ بھی دائیں ہاتھ کو اوپر بائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ناک صاف کرنے کے لیے پیر دھونے کے لیے استنگا کرنے کے لیے اسی طرح اگر کوئی نیچے نجاست میں گندگی میں کوئی آپ کی قیمتی چیز دیکھ رہی ہے تو اٹھانی ہے وہاں سے تو دائیں ہاتھ کو اس میں آلودہ نہ کریں بلکہ بائیں ہاتھ سے اس چیز کو اٹھائیں اور بائیں ہاتھ کو پھر بعد لیں یعنی مقرو کام جو ظاہر طور پر کراٹ آتی ہے جن کاموں سے اس میں بائیں ہاتھ استعمال کیا جائے ناک میں انگلی ڈالنی ہے تو بائیاں ہاتھ استعمال کیا جائے ناک جھاڑنا ہیں تو اس کے لیے بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضائے حاجت سے جب باہر آتے تو بائیاں ہاتھ جس سے استم کیا اس کو مٹی پر رگڑتے ہیں یہ سننا تھا رسول اللہ صلی اللہ وسلم ابھی مٹی کہاں مٹی شیشے کے کمرے میں بھی بھائیوں کون جاتی ہے باتھ روم کے اندر ہیں اگر آپ اللہ پر تو ٹائل کا بارڈر جہاں ختم ہوتا ہے یہاں پر کافی بار مٹی موجود ہوتی ہے اگر صاف نہیں کی جاتی روزانہ ورنہ روشن دام کے اوپر وہاں پر تو لازمی موجود ہوتی ہی ہے پچاس فیصد چانس وہاں پر موجود ہوتی ہے اگر نہ بھی ہو تو باہر آئیں اور باہر آ کر ایسی صاف جگہ مٹی والی وہاں اس کے اوپر بان ہاتھ رگڑ لیں ہاتھ کو کیچڑ ملنا مقصد نہیں ہے مقصد ہے کہ مٹی ایک دفعہ لگ جائے رگڑ لیں سنت پوری ہو جائے اس کے بعد آپ صابن سے دھوئیں ہاتھ پانی سے دھوئیں جو مرضی کریں لیکن ایک دفعہ بائیں ہاتھ کو مٹی پر ضرور کریں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وضو کرتے ہیں yes. وضو کا طریقہ جو بتایا قرآن علی فقان امید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے سب سے پہلے بسم اللہ فرمایا جس نے بسم اللہ نے پڑھی اس کا وزو ہی نہیں ہوتا بسم اللہ پڑھی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حدیث میں نہیں لکھواتا رحمان رحیم اللہ کی صفتیں ہیں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی صورتوں کے, کے آواز میں ہے سدا صورت توبہ یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھواتے تھے کسی کو تو اس کے اوپر پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لیتے تھے اس کے علاوہ جہاں بھی ملتا ہے بسم اللہ کیونکہ اللہ کا نام لینا پڑ سکتا تھا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں آگے رحمان رحیم اس کی سفتیں ہیں تو پوری بسم اللہ اگر نہیں پڑتا کوئی شر صرف بسم اللہ پڑھتا ہے تو اسی سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا اجر و سوال مل جائے تو سنت یہی ہے کہ بسم اللہ پڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑتے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو برتن ہے مثلا بالٹی ہے پانی کا ٹب ہے اس کے اندر پانی پڑا ہوا ہے مختلف سنتے ہیں ہر جگہ ٹوٹی نہیں ہوتی بالٹی میں پڑا ہوا ٹب میں پڑا ہوا کسی چیز میں ہے میں ہے ہو سکتا ہے پانی تو اور کیا کرتے اس نے پورا ہاتھ نہیں ڈالنا تھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کو ٹیڑھا کر کے یا ڈبا ہے تو اس کے ذریعے سے پانی نکال کے باہر ہاتھ دھوتے کیونکہ وہ ہاتھ اپنی نجازت والا ہے تو اس ہاتھ کو باہر دھوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر تالاب وغیرہ ہے ہوز ہے کچھ تو پانی وہاں سے لے کر ہاتھ باہر دھوئے اندر میں دھوئے تاکہ پانی نہیں کسنا جنابت کے لیے وضو کرنا تو تب بھی ایسے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس برتن کو ٹیڑھا کر کے باہر ہاتھ دھوتے پھر اس کے اندر چلو ہاتھ دھونے کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہوا کہ ایک صحابی وہ لوٹا پکڑ کے جب مشکل اس کو اوپر سے گرا رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی صلی اللہ صدر نیچے سے وضو کر رہے ہیں ہاتھ سے پانی کا تو یہ بھی ہے یعنی ٹوٹی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن ٹوٹی اتنی کھلی نہ ہو نبی سردار سمی سراؤ سے منع کیا کہ چاہے آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اللہ کے پانی اتنا استعمال کریں لیکن ضرورت ہے اللہ یہ نہیں کہ آج ہی ٹینکی خالی ہو گئی اور ابھی بلغم صاف ہو رہا ہے پھر ٹوٹی بند کر دیا بس بارڈ ہو رہا ہے اور ٹوٹی کھلی ہوئی ہے تو یہ اسراف ہے یہ اللہ کے نبی سلم اس کو آرام کرار دیا یہ جائز نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھنی اب ہاتھ دھو لیا اچھی طرح انگلیوں میں خلال کر لیا اللہ کے نبی صلی سلطا سن اس کے بعد آپ چلو میں پانی لیتے صحیح ترین احادیث جو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ثابت ہے ان میں یہ ہے کہ ایک چلو بھر کر پانی لیتے آدھا منہ میں ڈال کر کلولی کرتے اور باقی آدھا چلو میں موجود ہے ناک میں ڈال کر بائیں ہاتھ سے ناکو ساتھ یعنی ایک ہی چلو سے آدھا چلو منہ میں کلّی کے لیے اور آدھا چلو ناک میں پانی ڈالنے کے یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ کلی کے لیے علیحدہ چنو لیا ہو اور ناک کے لیے علیحدہ چنو لیا ہو یہ کسی حدیث صحیح کے اندر نہیں ہے صحیح حدیث میں یہ کہ ایک ہی چنو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا چلو یہ بھان لیا چلو آدھا منہ میں ڈال کر کلی کر لی اور آدھا باقی ناک میں ڈال کر بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کر لیا یہ تین دفعہ یہ عباد ہے انگلی ماریاں اس سے پہلے مسواق ہے نبی صلی اللہ عصل فرمے فرمایا کہ میری امت پر مشقت نہ ہوتی میں ہر نماز کے ساتھ مسوا کو لازم قرار دوں لیکن یعنی اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی ترغیب دی ہے مسواق کی تو برش آپ استعمال کریں علاج کے طور پر بطور یعنی پیسٹ استعمال کریں جو کر دیں لیکن سنت طریقہ مسوا کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم اس طرح سے لگتے ایسے لڑکا دانتوں کو چھین دے گے اور زبان کے اوپر بھی اس کو رگڑ دے اور او او کی آواز حدیث کے قرطن بھی اس عزم کی آواز نہیں کر دی اس سے کیا بلکمی امراض وغیرہ ریشہ وغیرہ یہ صاف ہوتا ہے اور یہ حکمت کے لحاظ سے سنت ہے ہی حکمت یاد رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہے ہی حکمت اس سے بڑھ کر حکمت دنیا میں مکین بھی نہیں اچھا وہ سوال بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو انسان کا تحفظ بھی ہے تو رسول اللہ سے ایک بھائی جن نے بات بتا دو زبان کا ذائقہ کی قوت ختم ہو گئی بڑے علاج کروائے اس نے کہ زبان کے ذائقے کی قوت جو ہے وہ آ جائے ایک صاحب نے بتایا کہ آپ مسوار کریں اور نبی سرس میں سن رہتے تھے زبان پر بھی رکھتے آپ زبان پر اس نے مسوار کرنا شروع ایک ہفتے کے اندر اللہ نے اس کو ذائقے کی قوت ادا کروپر ایک لیئر سی آ رہی تھی یہ <سؤال> زیادہ سگریٹ کا استعمال اور یہ چیزیں جو یہ کی یہ تک چائی جاتی ہے اندر سے مساف اس کے جو ہیں وہ حساس ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے ذائقے کی قوت ختم ہو گئی چکی دی. یہ نمکین ہے پھیکا ہے کڑوا ہے کٹا ہے میٹھا ہے کیا چیز ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسوا اس انداز کے ساتھ کثرت کر صبح اٹھتے فور روپئے مسوا کر تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ اکبر ایک الو سے کلی ناک میں پانی پھر دو چلو میں پانی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چہرہ اس کو دھوتے چہرے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ دونوں چلو میں پانی لے کر پیشانی کے بعد جہاں سے سر کے باہر سے ہوتے پوری پیشانی یہ ناک کان کا حصہ لو اور ٹھوڑی کے نیچے تک یہ زخر یہ پورا حصہ اس کو یہ نہیں کہ سامنے کے حصے پر ایسے چمٹا مارا اور کان کے لوگوں کے پاس ادھر جو جگہ وہ خشک رہ گئی اور آگے سے دو نہیں بلکہ روی ص اللہ علام کی سنت ہے آپ دونوں انگلیاں ہاتھ کی جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلوں کے ساتھ اپنی آنکھوں کو مت کر تاکہ آنکھ کے اندر سے جو وہ بھی صفائی اچھی طرح ہو جائے تو یہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا تو تین دفعہ جی تیسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم ایک چلو دائیں ہاتھ میں لے کر آپ اپنی ٹھوڑی کے نیچے ڈال کر اس کو پھیلاتے اور داڑھی کا پھیلا دیتے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علم کی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علم پھر دائیاں بازود ہوتے کیونکہ ہر کڑا میں آپ دائیں کو پہنتے ترجیح دیتے دائیں بازود ہوتے کو نہیں تک مل مل کے پھر بایاں بازود ہوتے کون تک مل مل کے اللہ کے نبی صلی اس کے بعد وسا کرتے سار کا مسا رسول دونوں ہاتھوں میں پانی لیا گرا دیا اس کے بعد اللہ کے نبی حدیث میں آتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر سر کی پیشانی سے شروع کرتے سر کے بالوں پر رگڑتے ہوئے علاقفا ہو صحیح سلم حدیث گردر تک لے جاتے پھر ان کو واپس لے آتے یعنی جہاں تک بالوں کا حصہ ہے وہاں تک لے جاتے پھر واپس پیشانی تک لے آتے اور اس کے بعد یہ جو انگوٹھے کے ساتھ دو انگلی ہیں ان کو کانوں میں ڈال کر یہ جو کان کے اندر راستے بنے ہوئے ان میں سے گھماتے ہوئے باہر لے آتے اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کی لوہ کے نچلی سے اس سے نیچے سے اوپر لے جاتے یہ مساغ بعد میں یہ گردن پر ایسے اور اس طرح یہ لگنے میں سلسلے کا طریقہ نہیں بتایا اور یہ مسئلہ ایک دفعہ ہے یہ تین دفعہ نہیں ہے باقی آزاد کے لیے ایک ایک دفعہ بھی دھو سکتے ہیں دو دو دفعہ بھی تین دفعہ مثلا یہ ہے کہ پانی کم ہے تو ایک ایک دفعہ سے اگر دھو گئے تو گزارا ہو جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے پانی بہت ٹھنڈا ہے چھت سردی ہے تو ایک دفعہ دھونے سے پانی بہت گرم ہے ابھرتا ہوا پانی ہے گرم علاقے میں ہے تو ایک دفعہ دھونے سے بھی وضو آپ کا مکمل ہو گیا ضروری نہیں تین دفعہ میکسیمم تین دفعہ کی جاتا لیکن مسا سارکا کانوں کا یہ ایک دفعہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما اس کے بعد آ جاتا پیر پیر کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی بائیں ہاتھ کی مٹھی باندھ کرتے چھوٹی انگلی کو کھول لیتے اور یہ جو دایا پیر ہے اب دائیں پیر میں دائیں طرف چھوٹی انگلی ہے اور آخر میں ادھر بائیں طرف انگوٹھا ہے تو دائیں ہاتھ کی انگلی جو ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علام دو انگلوں کے درمیان دائیں سے بائیں طرف مارنا شروع کرتے تکلیف کے ساتھ پھر پیر کے تلبے کو اور ایڑیوں اور اچھی طرح تخنوں و نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوتے فرمایا تخنوں کی خرابی سے بچو ایڑیوں کی خرابی سے بچو کہ وہ جگہ خشک نہ رہ جائے کیونکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایک تو منہ دھوتے ہوئے کانوں کے پاس کا جو علاقہ ہے یہ اس جگہ کو دھیان اگر نہ رکھا جائے تو یہ خشک رہے گا کن پٹی کے پاس والی جگہ جو کہ اس کا خاص خیال رکھنا ہے دوسرے نمبر پر ڑیوں کا خاص خیال رکھنا ہے تیسرے نمبر پر ایڑیوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے اب دائیں پیر کھول گیا بائیں پیر بائیں پیر میں دائیں طرف انگوٹھا ہے اور بائیں طرف چھوٹی انگلی ہے تو آپ وہی بائیں آپ کی چھوٹی انگلی نبی صلی اللہ علام دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں انگوٹھے کے درمیان سے یہ انگلوں کے درمیان خلال کرتے چھوٹی انگلی کا چونکہ انگلوں کے درمیان میں آنا بڑا آسان ہے بڑی انگلی تو اس لیے نبی دائیں سے بائیں اور پیر کے نیچے کلوا اس کو مل مل کے دھونا اور بیڑی سمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھو لیتے دی. یہ طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت اشد اللہ شریق اللہ محمد عبدہ رسول یہ کلمہ پڑتے ایک اور دعا ہوتی ہے جس کے بارے میں کچھ لوگ ایسے تھے کہتے ہیں کہ اس میں اطراب ہے بھارت دعا, دعا بہترین ہے اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاکیز کی اختیار کل کرنے والوں نے بنا اللہ سے دعا کی ہے یہ کلمات پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ شہادت ثابت ہے لیکن آسمان کی طرف دیکھ کر انگلی اٹھا کر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آسمان کی طرف پر دیکھنا اور انگلی بھی اٹھانی ہے یہ ثابت نہیں ہے کلمہ شہادت پڑھنا سامنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ عسلم فرما جو شخص وضو کرتا ہے وضو کے آزاد جس طرح دھوتے ہیں اللہ اس کے گناہ بھی اسی طرح دھو دیتا ہے یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعہ اس کو چھوٹے گناہوں سے پاک کر دیتا تو اس لیے یہ عبادت بھی ہے اور اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں اب اگر انگوٹھی پہنی لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہلا دے تاکہ نیچے انگوٹھی کی جگہ جو ہے وہ انگلی میں وہ جگہ خشک نہ رہے چونکہ آپ نے فرمایا اگر ناخو برابر جگہ خشک رہے گا وضو نہیں ہوگا وزر نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا ہے اسی طرح سے اگر مسئل گھڑی پہنی ہوئی ہے تو اس کو ہلانا تاکہ نیچے والی جگہ جو ہے وہاں پانی پہنچ جائے نیل پالش اگر خاتون کی لگی ہوئی ہے تو وہ جب تک رموو نہیں ہوگی چونکہ وہ لیئر چڑھی ہے جب تک نیچے نہیں پہنچے گا پانی اس وقت تک وزو نہیں ہوگا تو اس لیے اس کو رموو کرنا لازم ہے اسی طرح سے آٹا گوندا اور خشک ہو گیا اور انگلوں کو لگا ہوا ہے جب تک وہ بھی ایک تیر چڑھ گئی جب تک صاف نہیں ہوگا جن کے پانی نہیں پہنچے گا وصول نہیں ہوگا اس لیے اس کو صاف کرنا بھی ضروری ہے رنگ کا کام کرنے والے پینٹ کیا ہے اس نے اور ہاتھوں کو لگ گیا ہے چونکہ وہ ایک تہ چڑھ گئی ہے نیچے آپ کو پانی نہیں پہنچا وضو نہیں ہوگا اس کو صاف کرے تھنر سے مٹی کے تیل سے جو بھی ذریعہ استعمال کرے لیکن جب تک پانی نہیں پہنچے گا اس وقت میتی لگے گی اگر ہاتھوں کی ہاتھوں کے اوپر اس کی چونکہ تہ نہیں چڑھتی اس لیے اس کے ساتھ وضو ہو جائے لیکن اگر اس طرح کی ہے کوئی ایسا کیمیکل چیز جس سے تہ چڑھ جاتی ہے اوپر تو اس وضو نہیں ہوگا یہ خود دیکھتے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمایا زخم ہے تو زخم والی جگہ پر اب باڑھ نہیں پٹی تو زخم کو بھگونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم فرمایا اس ارد گرد کی جگہ کو آپ ہاتھ گیلا کر کے آپ جگہ کو جو ہے وہ گیلا کر لیں لیکن وہ جو زخم والی جگہ ہے اس پر پٹی ہے یا پلستر ہے یا نیندا زخم ہے تو دائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اس کو گرا دیں اور اس کے اوپر سے مسا کر دیں اس کے لیے مسا کافی ہے پٹی ہو پلستر ہو یا ننگا زخم ہو اس کے اوپر سے اس کو بھگوئیں گے وہ زخم خراب ہو جائے گا یہ ظلم ہوگا اپنی جان کے ساتھ یہ وضو کا طریقہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما, قرآن میں اللہ تعالی تعالیٰ کم تم جنوبن فتح ہارو اگر تم جنبی حالت میں ہو تو پاکیز بھی جاتا ہو جنوبی کسے کہتے اللہ حکمر ایک ایسا شخص مرد ہو یا عورت ہو جب میاں بیبی ازداجی تعلق قائم کرے اور غسل فرض ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما جب دو خطریں آپس میں مل جائیں تو ان پر غسل فرض ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب غسل کا طریقہ بتایا ان کو پاک ہونا اسی طرح نیند کی حالت کے اندر مرد یا عورت غسل فرض ہو گیا یعنی مادہ تولید کا اخراج ہو گیا تو اس سے بھی غسل فرض ہو گیا اب اس میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا کہ سب سے پہلے جہاں جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے اس جگہ کو صاف کرنا ہے کپڑے پر لگی ہوئی ہے تو اس کپڑے کو دھونا ہے اگر کپڑے کی بہت جگہ دھول گئی ہے تو اسی کپڑے سے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے یہ انتہائی بدتمیزی بد اخلاقی اور غیر شریح حرکت ہے کہ کپڑا نجس ہو گیا پلید ہو گیا اور اس کپڑے کو یا پلنگ کی چادر کو اسی طرح سے اٹھا کر دھوئے بغیر واشنگ مشین کے اندر ڈال دینا کہ گھر والے دھوتے رہیں گے گھر والوں کو کیا پتا کہ اس کے اندر نجاست ہے کہ نہیں انہوں نے سب کپڑوں کے ساتھ اس کو دھونا ہے سارے کپڑے کا پار دھونا لہذا شرم اور اخلاقن تہذیبن یہ حکم ہے کہ وہ آدمی اس نجاست والی جگہ کو خود صاف کرے چونکہ اسے پتا ہے یہاں پر نجاست ہے صاف کرے دھو دے اس کے بعد بھی شک اس کو واشنگ مشین میں ڈال دیں تو باقی کپڑا جو ہے رکھ وہ نجازت صاف ہونا ضروری اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو فرمایا کہ پہلے جسم پر سے مجازت دور کی جائے کپڑے پر سے مجازت دور کی جائے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنا ہے جو استنجا کا طریقہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا سے فارغ ہو کر وزو کرنا ہے آپ وزو نماز کے لیے اور فرض غسل کے لیے جو وزو ہے اس میں فرق ہے دو چیزوں کا وہ کیا ایک فرق یہ ہے کہ آم وضو میں منہ میں پانی ڈال کر صرف کل ہی کرنا ہے غرارہ نہیں لیکن فن غسل کے لیے جب وضو کریں گے تو منہ میں پانی واضح نکالنا اب ایک چلو بھر کے پورا ڈال سکتے ہیں علیحدہ سے اور غرارہ کرنا ہے لیکن روزے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ نے غرارہ کرنے سے منع کیا غرارہ یہ ہے کہ منہ میں پانی ڈال کر جب اندر سے سانس نکالیں گے آ کی آواز نکالیں گے تو ہر کی آواز پیدا ہوگی یہ اگر اس میں چانس ہوتا پانی اندر نہ چلا جائے لیکن روزے کی حالت میں الگ سے سانس باہر نہ نکالیں حلق کو بڑھ رکھیں اچھی طرح منہ میں پانی ڈال کر پورے منہ میں اس کو گھما کر باہر گرا دیں یہ روزے کی حالت میں روزے کے علاوہ ہے تو فرض غسل کے لیے جو وزو ہے اس میں غرارہ کرنا لازم ہے بچوں کو جن بھائیوں کے ہیں وہ اپنے پاس بٹھائیں گزار تاکہ باقی بھائیوں کو نستار کرے دوسرا جو فرض غسل کے لیے جو وزو ہے اس میں یہ کہ ناک میں پانی ڈال کر اوپر کھینچنا لیکن روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈال کر اوپر کھینچنے سے مرنا کیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈال کر ناک دیں بس خطا لیکن اس کے علاوہ اگر ہو ان کے روزہ نہیں ہے تو پھر بھر فوشن کے لیے جو وزو کر رہے ہیں اس میں ناک میں پانی ڈال کر اوپر کھینچنا ہے یہاں پر تھوڑا سا ڈر محسوس ہوگا لیکن سننا طریقہ یہی ہے کہ یہ نالیاں صاف ہو جائیں گی اس کے بعد وضو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے پہلے حدیث میں ہے کہ نماز کی طرح وضو کرتے تھے جس طرح کرتے ہیں صرف پیر چھوڑ دیتے تھے اب مساوی ہو گیا سب کو ہو گیا اب عام غسل اور فرض غسل کے لیے جو طریقہ ہے اس میں ایک فرق ہے وہ کیا وضو کر لیا پیر چھوڑ دیا صرف اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھوں پر پانی ڈال کے تین دفعہ سر کے بالوں میں انگلوں سے کھلال کر ایک دفعہ پھر پانی لیا پھر دوسری دفعہ کھلا پھر پانی لیا پھر تیسری دفعہ کلال کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ خلاف. اسی طرح سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں چلو میں پانی لے کر سر کے اوپر ڈالتے تین دفعہ کلال کے بعد اور اس کو پورے سر پر پھیلا دیتے دوسرا چلو پھر تیسرا چلو یہ تین چلو پانی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کا دایاں حصہ یعنی پانی ڈبے کے ذریعے ڈالنا ہے یا چھاپر کے نیچے کھڑے یا ٹوٹی کے نیچے ہیں، تو پہلے کوشش کریں سننا طریقہ دائیاں سر سا، کا دایاں حصہ پھر بائیاں حصہ پھر دائیاں کرتا پھر بائیں کرتا پھر دائیں ٹانگ اور بائیں ٹانگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کو فوکیت دیتے سب کاموں میں دائیں کو ترجیح دیتے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران اگر وضو کر لیا تھا آپ نے اس دوران اگر بغیر کپڑے کے ہاتھ شرمگاہ کو لگتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا کوئی بات نہیں بعد میں پھر وضو کر لیں لیکن اگر آپ نے احتیاط کی ہے کہ ہاتھ نہیں لگنے دیا سان لگانے کی ضرورت نہیں صرف فل فوسل کرنا تھا تو پھر اور استنجا پہلے کر چکے ہیں تو لہذا استنجے والی جگہ کو آپ دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ پہلے کر چکے ہیں تو اب صرف پانی ہی بہانا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہاتھ نہیں لگا تو اسی وضو سے جو فرض غسل کے لیے وضو کیا بعد میں پیر دھوئیں گے غسل سے فارغ ہوتا ہے. صرف پیر دھونے پیر دھو کر اسی وضو سے نماز نہیں پاڑ سکتے اگر اگر ہاتھ لگ گیا وضو ٹوٹ گیا نماز تو کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ایک یہ سہولت دی ہے اللہ کے نبی السلام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ فرض غسل جو ہے یہ جن بھی یہ اس کو شریعت کی طرح میں جرم بھی کہتے ہیں مرد دو یہ عورت کے لیے یہ ایک سہولت مہیا کی گئی ہے کہ اگر اس کے سر کے بال گندے ہوئے ہیں یعنی بالوں میں میٹیاں بنی ہوئی ہیں اور مختلف ڈیزائن اس انداز کے ساتھ اب ان بال کو کھولنا تو اللہ کے نبی سلطنت سے فرمایا اس کا بالوں کی جڑوں تک یعنی سر کی جڑ تک تک پانی پہنچانا ضروری ہے ڈبے کے ذریعے چلو کے ذریعے سے ڈال دے سارے بال کھولنا اس کے لیے مسل جنابت کے ضروری نہیں جب غسل فرض ہے تو اس وقت اس حالت میں نہ مسجد میں آ سکتا ہے نہ ہی قرآن کر سکتا ہے نہ ذکر اسکار کر سکتا ہے نہ ہی اللہ اکبر اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ غسل جو ہے یہ امانت ہے اگر اس وقت غسل کر کے نہیں غسل نہیں کرنا چاہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر استجا کر کے رجوع کر کے سو جائے مثلا کوئی ایسا کام ہے کہ باہر حجامت کروانی ہے تو غسل پھر ایک ہی دفعہ کر لیں گے استنجا کر لیں وزو کر لیں اور اس کے بعد حجامت کروا کے پھر آ کر دوبارہ آپ اللہ پر وضو کریے اور غسل جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو وضو کرنا سونا ہے صبح اٹھ کر وہ غسل کریں گے تو استنجا کر کے وزو کر کے سو جائے صبح اٹھ کر غسل کریے لیکن صبح جب اٹھیں گے تو وضو کرنا پڑے گا کیونکہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ طریقہ بتایا جانا میرے سمجھ یہ بھی ایک سہولت مہیا کی پسند کوئی مہمان آ گیا ڈیل کرنا ہے یا کوئی بازار سے کوئی ایسی ایمرجنسی چیز لینی پڑ گئی ہے اب استنجا اور وضو لازم ہے یہ ایک آپ کو پارٹیز کی ایک عبوری دور مل جائے گا عارضی طور پر آپ ہو گئے حسل ڈیو ہے غسل کرنے بعد لیکن وہ عارضی طور پر آپ کو کام کا ایسا کرنا ہے تو کر لیں لیکن جتنا جلدی ہو سکے فتح غسل کا جو فریض ہے وہ ادا کیا گیا تو اللہ کے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ حسل کا بتایا اللہ کے نبی اس کے بعد چھ کلمے اور ایمان ف سلمان مجمد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں زیادہ وہی ہے جو وضو کے بعد یہ دعا ہے کلو شادی کے لیے جو کے وضو کیا ہے اس لیے وہی دعا ہے آسمان پر انگلی اٹھا کر دیکھے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے قرآن میں اللہ تمہارا طرف فرماتے ہیں وہ ان کن تم جنوبند مرضہ وہ ان کن مرضہ اگر تم بیمار ہو او الا سفر یا سفر پر ہو او تم بینک من الغال یا تم میں سے کوئی قزائے حادثے سے واپس آیا ہے اور لامست النساء یا عورتوں کو ٹچ کیا ہے مثلا مقصد یہ ہے کہ اجدوای تعلق قائم کیا ہے ان سب صورتوں میں بیماری سفر واش روم سے آیا ہے یا پھر اجدوانی تعلق قائم کیا ہے لیکن فلنگ تاجدو ماں پانی نہیں بجلی نہیں ہے پانی آئے نہیں ٹینکیں خالی ہے جل کے پہلے ختم کر دیے اب تو پمپ بھی بڑھوا دیے کیونکہ اب سرکاری پانی ہے اللہ حبا. یا کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سفر کے اندر ہے پانی موجود ہے لیکن اتنا قلیل ہے کہ اگر وضو کیا یا غسل کیا تو پھر کیا ہوگا پینے کے لیے نہیں بچے گا اب یہ بھی ایک گزر ہے اس لیے سفر کا بھی اللہ مجھے نے فرمایا پانی ہے لیکن اتنا ہے کہ صرف پینے کے قابل ہے پینے جتنا ہے زیادہ نہیں ہے اگر اس کو حسن وزو کے لیے استعمال کر لیا سنجے کے لیے استعمال کر دے تو پانی کی کے لیے بچے گا تو سفر کی حالت میں ہو بیماری ہے بیماری میں پانی استعمال کرنے سے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے کوئی ایسی بیماری ہے جسمانی ہے کوئی اس انداز کے ساتھ ہے تو اللہ کے نبی اللہ حکومت فرماتے ہیں اب کیا کرنا ہے اب ازدواری تعلق کیا ہے تو حسن حفاظت ہے سزائے حدت سے آیا ہے تو اب نماز پڑھنی ہے کرنا ہے بیماری ہے ادھر سفر ہے پانی نہیں مل رہا کسی وجہ سے تو اللہ سبحانہ مطالعہ فرماتے ہیں فتم سائی کن پھر پاک مٹی سے تیموں کا یہ اللہ تبار متم صرف اس امت مضمہ کے لیے یہ ایک نعمت دیا پہلے کسی نبی کی امت کو یہ نعمت نہیں دی کہ پاک مٹی سے تیموں کا اب اس میں دیکھیں تیموں کے لیے جو گزر ہیں وہ کون کون سے قرآن حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تو بیماری دوسرا سفر تیسرے نمبر پر یہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہ انتہائی سخت سردی میں ملک پر حسل فرض ہو گیا اور مجھے یہ خدشہ تھا اگر حسل کیا اس پانی سے تو سردی کی وجہ سے کہیں بیمار نہ ہو جا تو انتہائی سردی ہے تو یہ بھی ایک عذر ہے پانی موجود ہے لیکن بیمار کے حکم میں آ جائے گا بیماری ہونے کا خطرہ ہے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے اسی انداز کے ساتھ پانی موجود ہے لیکن دشمن کے قبضے میں باہر خوف ہے مس کوئی کو درندہ ہے باہر یا چوروں کا راج ہے یا کرفیو لگا ہوا ہے یا جہاد کے میدان میں نکلے ہیں دشمن کے قبضے میں ہیں جب جنگ ہوگی اس کے قبضے سے پانی اپنے قبضے میں آیا گا تو پھر استعمال کر سکتے ویسا نہیں کر سکتے تو کوئی بھی ایسی وجہ پانی نہ نہیں مل رہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پاک مٹی سے تجمہ کر لو کیا طریقہ فم بی بھی کم وی کم بنو اللہ رد فرماتے ہیں اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسا کر رسول اللہ الناسل صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا بسم اللہ پڑھ کے یعنی آپ نے مٹی کا ڈھیلا اس طریقے استعمال کر لیا جی جاس وغیرہ جسم پر لگی دی تو مٹی کے ڈھیلے کو اس کے اوپر رگڑ کر چونکہ مٹی اور پانی دونوں ایک دوسرے کے کام ہے یہ پاک بھی ہیں پاک کرتے بھی ہیں تو کہیں لگی یعنی نجاست تو مٹی اس کے اوپر رگڑ دیں وہ آپ پاک ہو جائے گی پانی جب ملے گا کرتے رہے گے اس کے بعد کیا کرنا پاکیزہ مٹی اللہ کے نبی سلطا سفر میں جس مل آپ بڑھ کے اس کے اوپر ایسے ایک دفعہ ہاتھ مارے اس کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسے جھاڑتے تھے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ مارا مٹی کے اوپر اس کے بعد ہاتھوں کو جھاڑتے تھے مٹی چہرے پر کیچڑ ملنا مقصد نہیں ہے صرف حکم پورا کرنا اس کے بعد نبی سنداسم بھوک مارتے دونوں ہاتھوں کے اوپر اب مٹی دوڑ گئے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے اوپر اور پھر بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کی پشت پر اور دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشپ نیچے تو پہلے لگ گیا نا مٹی کو تو یہ طریقہ بس یہ آپ کا تیمم ہو گیا وضو بھی ہو گیا اب غسل بھی ہو گیا دونوں کا یہ قائم مقام ہے تیمم اللہ کر اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اللہ حکمر ذکر اذکار کر سکتے ہیں اب آپ کو ایک پاکیزی کا بری دور لگا جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے لیٹ کر سونے سے ٹیگ لگا کر سونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اون کا بوجھ کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے اگر شرمکار کو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگا ہے اپنے سطر کو تو اس بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح سے دونوں راستوں سے اللہ اور یعنی بڑا چھوٹا پیشاب کرنے سے بھی وضو ٹوٹے گا اس طرح ہوا کے خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا تو یہ جو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ جو انہی چیزوں سے تیموں بھی ٹوٹتا ہے جن چیزوں سے مجھ کو لیکن جس ازر کی وجہ سے تیموں کیا تھا وہ ازر اگر ختم ہو گیا تو بھی تیم ٹوٹ جائے گا مثلا پانی نہیں مل رہا تھا اب مل گیا تیمو پانی دشمن کے قبضے میں تھا اب اپنے قبضے میں آ گیا تیم خطرہ تیم سے پڑھی نماز لٹانے کی ضرورت نہیں ہے کیا وہ نمازیں بھی دوبارہ لوٹاؤ نہیں وہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں وہ آپ کا تیمم. اس وقت تیم اب آئندہ سے جو کریں گے آپ وضو استنجا اور وہ باقی سارا وہی کلاسز ہوگا اور اگر فرض غسل تھا اس سے تیم کیا تھا نمازیں پڑھی تھی حالانکہ غسل فرض تھا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہ تیم سے پڑھی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں جب پانی مل گیا یا بیماری دور ہو گئی ایک عذر تھا یا یہ ہے کہ پہلے سفر تھا اب سفر ختم ہو گیا تو یہ جو عذر تھے جن کی ساخت سردی تھی اب گرم پانی مہیا ہو گیا بیماری تھی بیماری اللہ نے صحت دے دی جب وہ عذر ختم ہو گیا تو طیبوں بھی ختم ہو گیا طیبوں ختم ہوا اب آئندہ کے لیے مثلاً وزو استنجا اور حسل غسل, غسل فار تھا وہ غسل کرے گا وہ اس کو ایک آرضی باجندگی کا ملا ہے تو یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ طریقہ باتا ہے سفر میں تھے جنگ کے اندر ایک صحابی کو سر پر پتھر لگا اور سر زخمی ہو گیا بڑا سا زخم تھا سر میں اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے اوپر غسل فرض ہو گیا یعنی اسی بیماری کی حالت میں تھا زخمی تھا کہ غسل فرض ہو گیا اس پر اب اس نے پوچھا کہ پانی تو موجود ہے کیا میں غسل کروں یا تیلوں کروں اب لوگ ایسے لوگوں سے پوچھا جن کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہاں چونکہ پانی موجود ہے تو پھر گسل تو لازمی کرنا پڑے گا تیمم کیوں پانی نہ ہوتا تو پھر تیمم ہوتا اس سادی نے غسل کیا زخم پگڑا فوت ہو گیا رسول اللہ صلی علم ہوا آپ نے فرمایا اللہ انہیں گے غارت کرے جنہوں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا بڑے سخت الفاظ تھے نبی سرداسلم پر میں جب پتا نہیں تھا مسئلے کا تو پوچھ لیتے اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے یہ تیمم کرتا چہرے اور ہاتھوں کے اوپر مٹی لگاتا اور بس اسی سے وہ نماز پڑھ لیتا وہ پاک ہو جاتا تو اس لیے رسول اللہ سلم نے یہ طریقہ بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ یہ طریقہ تو تھا یہ حسن استنجا وضو اس کے لیے جو تیمم ان کے معاملے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکامات دیے آپ کے سامنے رکھیں باقی انشاءاللہ فرض اللہ کے حوالے سے اور ازدوادی تعلقات اور اس معاملے میں جو شریعت کے احکامات ہیں شریعت کی طرف سے پابندیاں ہیں اور لوگ جو بے کر رہے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ اگلے جمعہ گفتگو ہوگی اللہ سے دو اللہ رسم نے منتقطہ فرمائے واقع الحمد للہ